اصدق <تصفيق> الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم الذنين إن الله وملائكته يصدقون على النبي يا أيها الذين آمنون اصدقوا اللهم صل على وعلى الله وعلى آلك وصحبه يا شيعين يا حبيب الله والصلاه والسلام على عبد الله وعلى الفاظ وصحبه ومن اتبع النور الله سبحان موضوع سامنے گا میرے رامتا میرے کوئی نہیں تو نہ بتائیے اسے کھاتا مولانا مقابلے اتنا کہ اللہ دوبارک کو آداب میں خدمت مت اور شان ہو رہا ہے بڑے بڑے مشکل ترین کئی مسائل اللہ تعالی اپنی مہربانی صحیح سمجھتے بڑے بڑے مسئلے حل نہیں اللہ ایک مسئلہ جہاں اب کا موسم ہے سب بننا وہ ہے نام مدارے دار ہی سابے دفعہ آپ لوگ تو شروع کی بنیاد آد لو مشرق ممبنا رکھا اور نام بھی ہو سکتا ہے توصل اور یعنی ایک وسیلا بنا کے شرک کرنا وسیلہ بنا مسلمانوں کا کام ہے وسیلہ بنا کے شرک, دا ہے. دا ہے. کے شرک کرنا مسلمان کام ایک ہی موضوع مختلف عنوان میں تابران نے پہنیں وہ کر لو پہ کر لو پام کر لو مطلب سارے عید کا شروع یاد دن مدت دراز اس پریشانی دا شکا دیا کلام جڑا عجیب منتشر ویٹیا لحمد للہ بزرگ نے سمجھایا ہوا سا مجھے آ رہی اللہ تعالی نے وہ سمجھ تک سامنے پہنچا ہوں میں بڑے ہی اعتماد بڑے محسوس نال سکتا مسل نہ کوئی کے کلام کرے جنا جن مرضی قابل شمار ہو ثابت کر دیا گا چمکی مار کے سونے کے سنی لسلمان اور شرک والی آواز محدود ہونے الفاظ بھی بولوں گا بالکل سادے نہیں بولوں گا تاکہ سارے سمجھ آگے پہلے میں آلم آل واسطے گل گا کہ توحید اور شرک یہ بالکل نوی گل ہو شرک کا جڑا لفظ بولیا جا ہیں ہے یہ صحیح لفظ توحید اور, اور شراک جی وہ او حاضر جا ہر زبان بولے جا رہا کیونکہ توحید کا مقابل شرک نہیں توحید کا مقابل لہذا شرک اصل میں اشراق تھا دو الف گرا دی پہلا اور درمیان والا بھی شرکرہ یہ مسئل حلف زوائد میں جس طرح کے لبا سا اصل میں لبہ جی کوئی جب ہے تو حلف زوائد کے ساتھ لبا لب بن گیا لب اضافت اور تعبیر تے توحید و شرک جلد پیا اسا چلا کہ سارے سمجھ آئی کہ نہیں ہوں پہلا میں اجمالن دساگا کہ توحید اور شرک دی کی بنیاد <سحار> کی پھر جمالن اجمالاً کا یہ فائدہ ہونا ہے کہ ہر رین نے قبول کر لینا تفصیل پام لمی ہون کسی نو کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن جڑا لبے لباپ کا اصل مقصد ہونا ہے مغز وہ ان شاء اللہ سارے وہ اجمال <سحن> توجو تو ہے اللہ تعالی نا شراک ہے اللہ تبارک تبارکواد تعالیٰ برابر من شریک بنا شریک ہمیشہ برابر میں بن جائے کر کے لوگ نوکرا کے شریق سمجھتے ہیں اگر نوکر کوئی اگلا بول لگے نا تو جہ تا شریف ہی بننے لگ پیا جوڑا بنتا ہے تو شریف بنتا ہے نا پرانے مجید فورکان نے حمید دستامت جدو مشرق فری چڑ گے رابطے ایک کون گے وڈیری کون گے تابے دار نکے نکے پیچھے چلن آ رہے گرو تو چیلے کون جب گرو چیلے اتنے پھیسن نا جو برا چڑیا جیسا آنا بھی گمراہی گمراہی دیکھا کی سب جڑے محبوب پڑھائی رکھے انبل آلمیت کے برابر کر دون یہ ساحل مبارک نے دسیا وہ برابر کرنا وہ مری چڑ گے لے کے یہ برابری جغالتا دور ہوا تو مسلمان خدا یہ بھاوے دا لی ہجمیری دربار سے سجدا بھی کر لیا رب برابر کرنے والا شرط ہے کہ جڑا عقیقہ برابر کرتا ہے وہ نہ لگے تو سجدہ کر کے آ جائے گار پام ہوئی ہوگا رب نے برابر نہیں کرنے لگا برابر کرنا وہ کسی ہور نکل کے نال جگہ سمجھا گا سجدے کرنے برابر نہیں ہو جا اگر برابر ہو جا تے فرشتے آدم علیہ السلام اسلام سجدہ نہ کر دے اللہ تعالی حکم نہ فرماؤں گا اگر سجدیاں نال بندے رب نے برابر ہو جاندے جی حضرت تے یوسف علیہ السلام اسلام والدین اور پھرا سجدہ نہ کر دے سرو لہو سچا اگر یہ کوئی کہے یہ سجدے سے مراد ویسے تازیم ہے کہ اللہ نے جڑا لفظ خرو کا بولے انہیں یہ کباڑا ہی کر چڑیا کیونکہ خرو کا مان ہے خرو لہو سہ نے مبارک لفظ سجدہ ٹے لہذا جنو سجدہ نے اسی طرح تا کر کے محدث ابن کثیر کے حوالے تفصیل اسمانی شبیر احمد عثمانی مذہبی جو بند کے شیخ الاسلام اسلام شمار حضرت لکھا تفصیل اسمانی میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ سچا حقیقتن ہوا متعاق رکھ کے زمین کے ہوا اور پچھلیاں شریعتوں میں جائز سی نبی پاک دی کی شرح انداز تخاتم جڑا نا اگر میرا دل بدلیا اس کو دھوکہ نہ چاہیے سمجھا جی بھائی بار سورت بات کو سمجھنا میری گل سمجھنے والے سمجھ گیا انہوں نے تخاطب جو ہے نا پرانی گی بھائی گزارش یہ مقام سمجھو کہ میں سوال دا جواب دیتا ہے دے دار آدم اسلام نخصیت جلالین شریف ہے کال ہوتے رہتے ہیں یہ میں رکھنا ہے. لیکن حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہوتی ہے کسی بڑے بڑے ومام کا بھی کسی گل سے نہ پہنچنا کوئی بڑی گل نہیں آتی اللہ تعالی چھوٹے نہچا جنہیں کیا کہ اتے سجدہ, سجدہ دیاری نہیں دیاری بس تعظیم کا ایک انداز مراد ہے قرآن کی دا دا یہ نس بتا دا رہی ہے ہررو لہو سجاد ہررو لہو سجاد گر پڑے ہوئے سال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے ہررو کا پہلا اضافہ دس رہ پیا کہ متھا ٹیک سجدہ کیتا، والے اور کیوں؟ کیوں؟ اس وقت کا رواج تھا اس رواج کے مطابق جائز انہوں کے رکھا گیا کر کے اس کی ممانت نہ کی حضرت یوسف نے بلکہ عجیب گہ لیا ممانت کی کر گئے وہ تو کرنا رسول حاقدمبر نہیں اگر یوسف یوسف علیہ سلام مسجود نے تو سجدا کرا رسول ہے ہر کہ رسول فور سرخ کا کام ہوا मालूम होया खाली रिवाज भी गल भी नहीं सी शरीय जायज लगा यानी मत कोई यह समझे कि यार उस बादशाह मिलता होना तौबा तौबा तौबा तौबा पुत्र तो तौब। तौब। रिवाज नहीं चलिया हजरत यूसुफ अली इस्लाम जे रिवाज तुर पे तो जेल जरूर जाना جو کہے نے معلوم ہویا رواج کی مخالفت کی تھی تھی جو پتر کی تو رسول پیغمبر معلوم ہویا ہے سمجھنا خالی جا کے سجدہ کیا مشرک ہو گیا مشرک ہو گیا مشرک ہو گیا غلط شریت صحیح نہیں سمجھا گیا حقیقت یہ خالی شرک نہیں ہونا شرک اس ہے جڑا نا چیز وہ تبجن تو پہلا دو گلا سمجھیاں تم ایک سمجھنی اللہ دی شان خاص شان و دین استغنائے کام مکمل بے نیاز ہونا ہر لحاظ ہر لحاظ بے نیاز ہونا غیر محتاج ہونا یہ وہ دشان دوسرا سمجھو ہر لحاظ محتاج ہونا نیاز ہونا یہ مخلوق دشانی بند ہو تو سوتاجو اللہ بے نیاز اللہ بے پرواز اللہ گنی اللہ مستنی اس کی شان ہے مکمل محتاج ہونا بندو شانوی بے پرواہی دا کچھ حصہ مخلوق کے سمجھنا مخلوق دی محتاجی دا کچھ حصہ او رب آئے پاس یہ سرک کی بنیاد نہیں بنوایا شرک کی بنیاد کی بن رہا ہے وہ بے نیازی سمجھ لینی مخلوق کی مطلب فلانی مخلوق بے نیاز ہے मुहताज समझ लै रब थोड़ा ज्यादा समझिया रब इताजो बेपरवाही इधर समझे मुहताजी उधर समझ रब ने बना लिया बराबर समझो नहीं फरमाई ने شری شریف گے پرواہ آکرا میں بھی شریف تک میں یہ محتاج بڑا نوکل جڑا ओ, नहीं आकड़ता ज नौकर आकड़न लगे तो फिर अगला आता मतलब आजना मैं खा बैठा तेरा वसदा बैठा नौकर कोडेट रही वही ना शरीक बन की कोशिश ना करी تامنے بولن لیا سن دے نہیں لگا سری بڑی یہ گلا کر کے دس کا یہ ادرو اس نظام دقیقت سمجھ آ گئی اللہ تعالی نے دین کو دنیا کے مطابق پیدا فرمایا اور دنیا کو دین کے مطابق پیدا فرمایا سمجھو دل سمجھو کہ وہ سمجھ آئے گی ادھر سمجھو کہ وہ سمجھ آئے سمجھ لگی ہوں ادھر رب بے نیا بندہ نیاد مند رب سمجھ آئے گی اللہ محتاج نہیں مکمل بے نیا مخلوق اور جی ادھر محتاجی ادھر سمجھو تو ادھر بھی بے نیازی ادھر سمجھو کیا مطلب اے سمجھو کہ مخلوق فلانی مخلوق کسے کام میں مخلوق محتاج ہو گیا رکھو گے اس عقیدے اندر رکھو خالی عقیدہ رکھا عقیدہ مشرکانہ بندہ مشرق اور اگر اے عقیدہ رکھ کے سجدہ کرو رقو کرو تعیم کر قربانی کربادت بنو اگر کوئی تعظیم کا عمل اس نیت نہ کرو تو عبادت بان د اگر اس نال عمل نہ لاؤ تو پھر بندہ عقیدے دے لحاظ مشرک ہو گیا تو ایک عقیدہ مشرکانہ ایک عبادت مشرکانہ کا عقیدہ یہ ہوئی تے اے مشرکانہ عقیدہ ہو گیا اس عقیدے تعظیم کرے کوئی عزت والا کام کرے تو عبادت بن گئی مشرے کا اگر اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ کٹ دے تو پھر ویچا گے شریعت ہوں جی تازیم کرے گا اجازت ہے اس لیے نہیں اگر ہے تو پھر حق تعزیم اللہ دے قرب دا ذریعہ بن جائے گی اگر نہیں حرام ہو جائے گا وہ کم حرام گناہ کبیرہ ہو جائے, جائے, جائے گا. گا سجدہ کرے گا, گا. تامی حرام رکو کرے گا بھی حرام لیکن مشرق کافر نہیں بننا کیوں نہیں بننا کیونکہ اصل عقیدہ جڑا بننا سی وہ نہیں رکھی فلاں جو نہیں فرمائی آ رہی توجہ ہے سمجھ آئیے یا اور آسان لفظ کر میرے خیال میں بہت زیادہ میں آسان تو کریں گے مزید جس اجمال ہے نا اہل واسطے دینے کا بھی استنا بے نیازی مخلوق میں سمجھنا مخلوق کی بے محتاجی خدا خدا میں سمجھنا یہ جی ہے اصل شرکیہ عقیدہ کہ نہ ہوئے جس طرح کی تعلیم کرے اگر شریت تعظیب کی اجازت نہیں گلا اور اگر ہے اس تہذیب سمجھو اللہ کی عبادت ہو تعظیم مخلوق کی ہونی عبادت کیوں عقیدہ شرکیہ ہے نہیں اور جو تعظیم پیا کرتا ہے اسے امر کے مطابق جب اس کے عمر کے مطابق وہ اللہ کی مولا علی سونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرتے تھے اور تصا اپنے والد کرتے ہو کوئی پوچھو تکرا کے گا تا جی میرے نانا جی کی گان کہ اسی طرح اگر فوت پاک مولا علی جب بکرے جانور پالتے سن آدھے سن نبی بھی پاک آستے ہیں مقصد کیا قربانی کر کے ہزور کے نام دل... پیش کروں گا عمل اللہ تعالیٰ میرے درازیوں کیوں کہ میں یہ کام اس کے امر کے مطابق کر رہا ہوں اور شرک والا کی میرے میں میں اگل دن گزریا شویا بعد ایک مدرسہ لکھا سر مدرسہ ہسن بے نالی کسی مدرسے کا معاوضہ میں تھے جان کمال بکرا <سؤال> مدرسے بکرا باہر سونی کو پورا مدرسہ جکرا بھی ہوگا سارے حسن بن مجھے بن گیا وہ حسن بن علی کا بن گیا وہ مووجیا کا بن گیا وہ ابو بکر صدیق کا بن گیا یہ نام لینت رکھنے کیوں شرک نہیں کہ بکرے روز میں بکرے کیوں وٹ چاڑا سبحان اللہ یہ بالکل مطلب سادگی آخری خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریدی یا خود بات بہرحال بنیاد سمجھیے کہ نہیں استقلال عطائی اور حمد آباد کو کئی حضرات کہتے ہیں استقلال عطائی یہ جی توحید اور شرط میں فرق کرتا ہے میں بھی اتفاق کرتا ہوں استقلال عطائی ہوتا ہے اور فرق کرتا ہے لیکن پھر آگے جا کر اختلاف ہوتا ہے استقلال اتا کی تفسیر میں استقلا الائی کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں اختیار کلی کچھ لوگ کہتے ہیں اختیار کلی مختار کل جب مانو گے نا تو پھر بنے گا یہ وہ استقلال اتا اور شرک میں نے کہا نہیں نہ کل سے نہ جر سے نہ کلّی سے نہ جدی سے اصل بات یہ ہے کہ محتاج جب خالق کو کسی درجے میں مخلوق کا سمجھو گے اور مخلوق کو کسی درجے میں مستقل مانو گے تو یہ ہے جا کر عتیدہ شرکیا اس سے شرق پر. کیوں؟ کیوں بھائی او فراون سے فراون لوگ اس کو خدا سمجھتے تھے اختیار جزی مانتے تھے اس کے باوجود مشرق تھے اگر استقلال عطائی کی تفصیل اختیار کلی کے ساتھ کرتے ہیں تو مشرق کو کو خدا ماننے والے نمرود کو خدا ماننے والے مشرق نہیں ہونے چاہیے حالانکہ وہ پکے مشرق ہیں تو معلوم اختیار کلی جزی کوئی چیز نہیں اصل بات یہ ہے کہ مخلوق نوجدو درجے جان کے سمجھو گے بے پرواہ ذات کو ذات سمجھو گے کسے درجے محتاج اس مخلوق خالق مخلوق خالق کے برابر کیتا خالق نو مخلوق کے برابر کیا برابری ہے یہ خلاصہ پہلو سمجھا دے گا اگر نہیں سمجھ آیا تو میں بیٹھا ہوں پھر سمجھا سکوں جنہ صرف دل چپ کے نہ بیٹھے میں اگلا نہیں جانا کوئی کسی دیر کا بندہ بیٹھا ہوئے. وہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں زارا سارا کیوں زور اس گسمہ قدرت مل جانے تک بہت لوگ لیکن بہت گھٹ لوگ پہنچتے ہیں ان شاء اللہ واسطے یہ سوکھا ہو جنا کہ جی کٹ ماں پہنچتے ہیں تو سارے سونا ادھر ویکو آ گیا تفصیل کافصیل ایک ہے انگریزی صفت شان تخلیق پیدا کرنا بولو کیا کرنا پیدا کرنا دوسرا ہے تدبیر تخلیق تدبیر تخلیق لا مان ہے پیدا کرنا شان سارے مشرق سوائے دو ٹولیا میں ایک ٹہری ایک مجوسی انہوں دو باقی کے مانتے ہیں کہ خالق صرف ہوئے کل سمجھنا دہرے کہ زمانہ خود خالق ہے اللہ نہیں زمانہ ہے بس یہی زمانہ ہے اور اپنے آپ کا ٹوٹا چلا ہے انہیں دہر مطالب ہو مجوسی کہ دو خالق لے ایک نی پیدا کرتا ایک برائی, برائی ایک شر ایک خیر خال کے شروع جنوب آ شان خال کے خیر جسدان کی جسدان وہ کہہ دور بنا ایک شانمنک باقی سارے سارے خالق کی کوئی مانتے ہیں بوٹا نہیں پوجا کرتے توجہ نہیں پنچا لیکن اگلی تدبیر تدبیر تدبیل معنی دو مانے ہوں تدبیل ایک مانا ہوں شہجو شہ کی ضرورت نا کر ضرورت خلط جتنے جاندار ہیں ان کی اسلح اور بہتریڑے جو بھی شہ چاہیے انہوں پیدا کرنا علم کے نال یہ تقریر کا پہلا مان ہے لیکن یہ بھی پیدا کرنا پیدا کرنے اختلاف کو نہیں کسے کا تدبیر اس معنی قرآن کا فرما جہے بنجا کرنے والے تدبیر کون کرتا ہے سارے آخر گے اللہ ہی کرتا یعنی اسی معنی جا پہلا پیسہ تدبیر کا ایک ہوا لوڑ والی شہ لوڑ والے تک پہنچا دیں ایسان اور ارشاد ارمی لفظ کیا مطلب جیڑا لوڑ والا شخص ہے جیڑی شہد کی لوڈ ہے وہ تک ان پہنچا دینا کڑک پہ شابش لاؤ یا گئی یہ ہو گیا عشا یا یہ آ کے کڑک نو بندے تک پہنچا دینا یا بندے کو کڑک تک پہنچا دینا یہی راہ لوڈ تک کرتے نہیں یا چکے یہ تدبیر کا دوسرا معنی ہے پہلا مان ہے تدبیر کاخت خاص مخلوق تدبیر نہیں پائی جاتی نہ کافر منگنے نے اس تدبیر غیر رہتے وہ کہہ اللہ واسطے لیکن یہ تدبیر ہے نا ی شہ تک بندے کو پہنچا دینا یا لوڑ والی شہر بندے تک پہنچا دینا تدبیر اس معنی میں یہ مخلوق نو بھی اللہ تعالی نے ادا کی والدین تدبیر کردہ گھر چلاؤں گا متبر ہے وہ بھی اپنے گھر کا لیکن اسی معنی میں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا پانی نی کوئی لوڑ نہیں ہے وہ پیدا نہیں کرتا لیکن اینا ضروریا شہاں لیا کے گھر چکتا جی اے یوگا نہ ہوگا تو گھر لے جا ہوٹل سے یہ لے گیا ادھر لے گیا جی بارہ بہادری کر دینی اس طرح دا نظام تدبیر مخلوق اللہ تعالی اتا ہے حقیقت بھی وہ طرف ہے لیکن پھر بھی اتا ہے ظاہری طور پہ یہ گڑ ہوں ملک کا بادشاہ ملک پہ چلا اس معلے چلادوں ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایس تدبیر اس ایسے طرح دی, اللہ, تعلا؟ ایسے ایسے تعلا؟ دی اللہ, تعالی؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالی نے پرانے بدیب فرشت کو فرمایا فرماندہ فال مدار کمانی تدبیر تبدیل کر اور جان کھڈا فرشت اللہ مبارکباد آکم کیا اس ہاتھ میں موت مارنا انہیں پیدا لیکن یہ پہنچایا اتنے تک سبب بن اللہ اسباب ایک سبب ایک علت سبب تے سبب تے مسبب کے درمیان علت کا واسطہ ہوتا ہے علت اور معلوم کے درمیان کسی اور سے کا واسطہ نہیں ہوتا <سؤال> دینا سبب رب کا کی مطلب اس کا امر امر حکم کیا سبب پایا جائے مالدین کا سبب پایا جائے لیکن اس کا امر نہ آئے آئے گا یہ مطلب ہے سبب اور مسبب تا موجود ہی مؤثر ہند. تا ہی فائدہ دل جدو اس ذات کا امر بن جائے گا اور سبب دا محتاج نہیں ہوں سبب دی محتاج نہیں ہوں کر کے والدین نوی ہو بندہ بڑا دماغ اور کسی وقت باپ نہ ہو ماں سے پیدا کر دیتا یہ دش دیں یہ اسباب ہیں یہ فل جملہ پہنچنے کا ذریعہ تو ہے علت نہیں اصل اثر میرے یہ بخاواں ہوگے گا نہیں وکھاوا گا You are obeyed? You are obeyed? We will end up with you, Israel!! Reserve. We Gerade must redeem ourselves. Our Father and God Do Ha visto through theate. تدبی تدبیر تو دونوں نہیں ہوگا لوڑ والی شہ پیدا کرنا ایک ہے لوڑ والی شہ تک پہنچانا یعنی وہی کر رہی لوڑ والی شہر تک یا لوڑ والی شہ نوڑے ضرورت مند تک دوسرا لگ ضرورت مند تک ضرورت کو پہنچا دینا یا ضرورت مند کی ضرورت تک رہی اس معنی میں تدبیر اتائی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ دیتی بھی بنایا مخلوق کے سر جس کے نظام جڑا چلتا ہے پیار پیار اور اس کہ تالا نے یہ نظام اگے چاہتا ہوا اسی والے چل ہے پیا تدبیر دوسرے بچ اتائی ہو گئی پہلے معنے اتائی نہیں مشرق بھی پہنچے نے وہ دا ہی کام میں. مومن بھی کہ لیکن تدبیر دوسرے مانے میں یہ اللہ تبارک باد کی طرف سے حقیقت ہے اور بندوں کی طرف سے مزاد یعنی اتائی تدبیر اللہ تعالیٰ نے مخلوق ٹھیک ہے سمجھ آ گئی کہیں ہوں اگلی گل سمجھو ہر وسیع وسیل بجم آ جائے تبصو اور اشراق کا پتہ لگ جائے گا یہ جڑا انتظام سنبھالنا تدبیر دوسرے مانے میں انتظام سنبھالنا گھر کا علاقے کا لوگ دکھ سکھ انتظام سنبھالنا جڑا ہے نا تدبیر دوسرے مانے میں مومن سمجھتے ہیں اللہ نے عطا کی ہے مشرق بھی سمجھتے ہیں اللہ نے عطا لیکن دونوں کا اس نقطے سے فرق ہوتا ہے مومن سمجھتے نے اللہ نے حکمت نال والدین حکومت نبی ولی ان سپرد جو کچھ دیتا ہے فرشتیا میں وہ محتاج نہیں انتظام چلا جا بنا سکتا ہے وہ چلا بھی سوا لکھ نبیا نہ بنا ہدایت دے سکتا ہدایت دینے میں محتاج نہیں تدبیر میں محتاج نہیں انتظام چلانے میں محتاج نہیں ہاں حکمت کے تحت بندوں کو اٹا کر رکھا ہے مشرق سمجھتے ہیں جی نہیں کلے اینا انتظام نہیں چلتا لہذا بڑھا سارا کچھ آ گیا لیکن چلا بند جدو یہاں کی لوڑ آ تو ان کچھ نہ کچھ ہوئی آخر نا سارا نہ صحیح تینوں کہ آخر مساج ہے اتنا ایک دے آخر بند ہے بادشاہ سارا ہوگا لیکن چلانے عملے کا مساج ہے جی عملہ نہ ہوگا تو چلے کول کے چلے گئے وہ خود سمجھتے سن بے بکیل جاہل سن وہ سمجھتے سن خدا بھی ایو آ جے بادشاہ وہ کہ چل نہیں جلدہ نہیں وہ فرشتوں کا مساج آبیا روحاں کا مساج آیا کا مساج آج بنا لیا رات نے یہاں انتظام چلازام چلانے چاہتا دیا بنا چی نہیں لہذا ہوں کرو काम करो एक सीधा इना सोचो क्योंकि मददगार नबी वली जिन्हें भी पूजा करते समझा जे दो ही सद मानते थे मुगाता है خدا نے گل <سؤال> کرنی پاگل ہے گل کرنی بکائی رب سونا خدا نے تو گلا کر وہ ایڈ نہیں سر وہ سر جی اصل بت بنا یہ مورتی نے پھر یہ یاد رکھنے چیتے رکھتے یہاں رکھا گے پچھے روح نے کوئی نبی رو کوئی ولی رو کوئی کسی بھی خرشتے پچھے وہ اب مورتیاں بنا دیں چند بھی پوجا کرتے سنتے سنانو ہے سورج کی کرتے سن سان روح مطابق چند سورج بڑا پوجا شروع کرتے اصل ہوں اتنے ڈر گئے جی سارے گھبرا گئے جی اس کی اب پکاوا بھی ہو گیا کیوں کہی جائے گا وہ نبیا بلیا دیا روحہ سن روحا اصل پوچھتے سنگ نشانیاں رکھیں سنگیاں نبی سارا کچھ سمجھی بیٹھے وہ نبیا والیا پوجتے سن لیکن سیواجھتے سن اللہ تعالی نے تدبیر کا نظام یہاں کے سپرد کلا نہیں چلا سکتا بادشاہ عملے وگوں یہ مدر کار نے وہتاج آجتے سن محتاج الحمد الحمدللہ مسلمان سمجھتے بھاوے نبی ہوگی بھاوے ولی ہوگی بڑا پر کے مگر وہ ہر طرح محتاج سے لیا ہوا نا نائ نسمدے گران اسمد حقی سال بادن کی, کی شارجو ہے <تصفيق> سرا سر دن کی عبادت کر رہے ہیں اس واسطے کہ اللہ بہادر لاشریف کی بار گا دڈے سفارشی بڑی اللہ تقرب قرب حاصل ہوگا سام اگر کوئی سائز کریم کرے جب یہاں عبادت کر رہے ہیں عبادت ہو سکتی جقیدہ نہ آئے رب اولا شریک مولا شریقا دا محتاج دے اے مددگار نے انتظام اندر وہ سجدہ مسلمان اللہ مخلوب محتاج نہیں مددگار نے مددگار نہیں بلکہ اے چھوٹے سن کیوں؟ کرنا اے چھوٹے, چھوٹے, چھوٹے سرور آرما میرے کلو پڑھ لو سارا ازم سارا ازما کا دس کیا نہیں آ فرما دن کلمہ پڑھ لو اللہ لائی لا کہن کیسے بن بن ہے یہ کہ بڑی عجیب مدر صاحب تفصیل عثمانی یہ محد شبی عثمانی ملی سورت تفسیر شبیر احمد اسوامی یعنی اور یعنی اورلی جی تاجبال کر رہے ہیں کافی یعنی اور جی اتنے بے شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے صرف ایک خدا رہنے دیا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 اکیلے ایک خدا خدا کے سپرد کر دیا جائے اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی کرنوں سے ہوتی چلی آتی تھی وہ سب یک قلموں کر دی جائے گویا ہمارے باپ داد نیل جاہل اور اے وکوفی تھے جو اتنے دیوتاؤں کے سامنے سیویت کم کرتے رہے خلاصہ کی جب کافر لگا کے نبی پاگ نے گھر کی عجیب گل ہے ایڈے وے جہان کا خدا دسوں باقی محکمے خدا ہو چلا واڈا پورا اتلا جہان وے موٹے کماں کا جہان سنبھال سکتا چلا سکتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کم نہیں سنبھال سکتا یہ سانو بکھے بخر خدا بنا پینے نے پیڑنے. ایک خدا ایک کم نہیں ایک خدا یہ وسیلا ضروری وسیلا ضروری وسیلہ ضرور ہے مگر خدا اس دا محتاج نہیں حکمت محتاج بغیر سارا حکمت ہے محتاجی نہیں جب یہ عقیدہ رکھے گا پھر مدد مدد رب پال گا سمجھ مدد جمل گائے متلا ہوئیے نبی بار کاغذ نظر نام پیش کرنا وسیلہ سمجھ کے خدا نے سمجھ آئی کیوں یہ رب کا محتاج سمجھ آئی رب محتاج خاطر کی خاطر تھا سدکا کرے گا قربانی کرے گا کوئی بھی رائے کی عبادت کرے گا عبادت رب کی شمار ہونا سوال کھاتے گا دکھ بڑی گجرے مغل کسور اپنی سوچ گر مغل بچارا دکھ بت والا دھوک گا دانتوں چلے انتہائی نہ دنیا سمجھ اکڑ سارے جا برابر یہ بھی بت کی طرف جا رہا ہے وہ بھی بت کی طرف جا رہا ہے کس نیتنا یہ سمجھ کے جا رہا میں سم نو نہیں دلاؤ میں آئے نے مہمان داسا دے مہمان جڑے نے وہ ہیں رب اس واسطے کاتا آ سو میں خدمت کی حکمت میرا بھی اپنا ہے مہمان آ رہے ہیں ہوں اس ذات کریم نہیں بندیاں دے دل چائے خیال اکار اللہ دنیا تا وسیع رب دون پ سچی در کھیا جی کسی گجر بانڈا چپ کے دھل دا کے دتا کی کبر دوست پی دا کبھی دیکھا جی مشرقی مکوٹ سن وہ لے جاتے سن بکرا زما کر کے مہمان نے مہمان پوشن اللہ دے بندے اللہ بندیا بندی جی کی کی خدمت مہمان نوازی ملیا اجرو سواب اللہ کا واد سواب توجہ. سواب لے کے میں بھی رب لوتا آ جا تب کا بہت آ جب میرے آ ج لیکن اتنا ضرور آ میرے عمل سے میرے ہاتھ ہو رہے تیرے ہاتھ ہو رہے سونے میں سر بڑے گڑا گیتے ہاتھوں تعالی مارگا کے اندر جہی دعا وہی قبولیت ہو گڑکارے پرہے رب دے پراؤنے نے تیرے مشینے لال میں انہوں کھلایا پیا میں خدمت کی رب راوی ہوئے توڑی راضی ہوئے والدینا ربھی ہو والدین ہو ہاتھ اٹھا میں روای کو لے گا میرے کھاتے بچ بھی لکھ سلے گا تیری تیرے کھاتے بھی لکھ سلے گا جب تیرے کھاتے کو بھی کھینچنا ہے تیرا درجہ اچا خوش ہو رہی اپنا درجہ اچا دیکھ کے رب نو گا یا مولا کریم کرم تیرے ہاتھ چڑھ گئے سڈیا کئی مشکل حل ہو جنا جب بہت لے رب سونے کا مددگار جب یہ آدھا رب کا مددگار میں مسکین کا مددگار اندر نہ صرف جانا یہ بھی نہ اگر کوئی دتا ہجیری کو سمجھے مددگار ہے تو پھر دھو لے چلے تو مشکل نہیں لے چلے تاکہ مشرک جمجھے میرا مددگار رب کا نہیں میری مدد کیلی کرنی, کرنی. اللہ دی دی کرنی. دعا, کرنی. دعا کرنی اللہ تعالی دی دعا دے میرے کام دے بندے کا موقع بندے دا, دا مددگار سمجھیا مشرق نے خدا دا مددگار سمجھیا حوالہ ایک سامنے ہونے رکھا تفصیل اسمانی دوسرا حوالہ اسماعیل جیڑی لکھی ہی اسے مقصد واسطے گئی سکان لکھا شفاعت نا شفاعت تے مومنانہ یعنی سفارت ایک دونوں جب فرق کی فرق مسلمان سفارشی بنایا والیا سمجھ کے مرضی تے ظاہر اتو ہونی ہے لکھ دہرا جیشرک شفاق سمجھتے سنتے سنشتے سارے سفارشی بنتے پہ یہ مطلب مرضی ہو گئی کسی پی کیونکہ وہ جگ چلتا تو نہیں ایڈا لواں اخر وہ مجبوری والنی پی وہ سمجھتے سن مجبوری دنیا نہیں کرشرک سمجھ ربتا جب یہ رب اگے کلو رائے آخر گیا دے جو کچھ مانگتے سفارش بنا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی مرضی ہوگی کچھ دینا جب مرضی ہوگا کر کے نفسی نفسی پکار نہیں لفظ مومنا پہ دس رہے مومنٹ رب کا محتاج نہیں سمجھتے یہ رب مددگار سمجھتے اللہ اچھا ایک انوکھی کتاب کا حوالہ دینا دا. دا. بڑی انوکھی کتاب پہلی بار مالا مختصی صاحب چلو کتاب کا نام سن الفسل تاریخ چھویں ساری باہر سے ہوئی ارب والے اسلام کو پہلو کس حالت سا. تو ساری تاریخوں کے بنانے ہونا, ہونا بھی عبادتا, ہونا بھی دینی رسماں وغیرہ ساریا اس دل میں بیان ہوئی مشرق کا مشرق دا بیان لے گیا پیش کیتا ہے. مشرق پہ آخر خدا نوح اللہ میرا کام کر رہے بتائ بھت دا نام ہے ب گلاد کروترو کی رفنی مدد کرو سچی دسیا ایمان لال مسلمان والا کدی تصا بھی کدی آخر کبھی کسان دتا نے آخر یا اور ربی مدد کر و ذات کام کرتے آخر کسم قدرت ملی جانے خیال بھی اس گل کا خلیپ کی رکھے وہ سمجھ دم وہیں کرنا کرنا وہی تدبی مرشد کی سہولت ہے سپرد کی او دا حکمت کا نظام ہے مرشد نہ بھی ہوتا وہ مجھے جنہ بلی بنا بنا سکتا سر لیکن اس ذات نے ایسے طرح نظام چلایا ہے تو دے تو ہے یہ مطلب محتاج نہیں تا محتاج ہے لیکن فرق دے آخر ہے تیرے ہاتھ ہو پیر کا بچہ دے نہیں نیا ایڈے سیاڑے جتوں دنیا کلا جائے آپ جو فرماند سی نی جات ج منہو میں لکھ with Satya Baha dou dou kinno باؤ کے باؤس کا مدد منگی جخشا بخشا بھی رکھے بخشاسے لیکن فرق نہ ویکے مردنڈی ماری فرق یہ ہوئی ہے وہ سمجھتا سارا کارخانے اختیار دے سے رب ویرد ہے وہ دے کے بھی سارا کچھ سارا کچھ دے کے اے دے تو پورا بے پرواہ انہج اگر کسے وقت ہاؤس پاک کا تصبرگ ہوئے ادھر رب والا ذہن چے اقید یہ کھڑا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوس پا کا دوسری ادا کی جی بالکل ادا کی حق نوا کی لیکن اللہ لیا اگر حق امنے محتاج مخلوف نو تدمی رومی میں سرکار جنہ بارے گال فرما علاج آرومی سوز میں آپ چانے روبیش لال چلا ای پھیر منیا رومی فرماندے نے بادشاہ پہلو کربے پہلوانے بٹھا سن سجی و حکمت جا موکمت سامنے اپنے اللہ کے اللہ والے ورگیا بٹھا سن آخر یہ ہوں شیشے اے شیشے آئی اے اے گیا شکر کرے گا خرابیاں دس گیا ہن کرے گا اللہ کے سارے سامنے بچا سن سکا کہ دے دل گارا کے سان اپنا رخ شہید مینو میرا آج مومن مومن مو کا شیشہ ہے اللہ اے شیشہ نے تو میں موبائل جدو سامنے آ رہے ہو سڈے اپنی حقیقت کھل جی ہے <سلحن> <سنسل> <سل> <اگلے> <سل> <سل> جو ہے گھر پہ کھڑی فرما ہے جنا ते चौख जिनाद हुंदी कदे ना झुकदेदार रे कामल फिर जिनाते होंदे कमल भी होन सिया रे ए ए ए اکلے وہ سنیا جو سبزیوں دو اکڑ لگ جو ہے ای... کیوں شیخ شادی شرادی فرملہ ہے, چین لے لوگ نقش نگاری مش, مشہور نقش نگار بیر بڑے مشہور مقابلہ ہو گیا کسی دے جدو کٹھے ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے. دوسرے کو اپنا فل دیوال نقشو نگار تے کرتے اپنی دیوار چمکانی شروع کر دیوار سرا گرو سامنے آمنے سامنے دیوارہ ادھر بھی پلگا لٹکیا ادھر بھی پلگا لٹکا یہ اپنے سن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ اپنے سن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ صرف دیوار چمکا رہے ہیں چیز والے وہ نقش نقش ورچے پکاؤ دونوں کے پردے ہٹائے گئے آ سامنے جو دیوار آخص دوسرے ملک والے جہا کچھ نقش پایا سی سارا دوسرے پاس اصل لگنی بہتا چمکن لگ پہ وہ فرماند نے اللہ والے شہر صاحب فرماند نے چلیا دوسری دنیا نقش نقش پی اللہ والے اپنے کن تیار چمکتے رہتے سارا سبا بھی جتنے جو کچھ ادھر دستا رہے کسی پاس ای ساری گل آئی میں عجیب گر جناب دامنے کر سونے کرن لگا بڑی اچھی آم سنیا بڑی اسرائیل نے بچے کی پوجا کی تفسیر میرے کو تفسیر بگلو امام بغل بھی طور پہ نے پانچ سو سولہ ہجری میں آپ کی وفات ہے پانچ سو سولہ ج نے لکھی ہے جس کے مشکل جان لکھا بلی سرچے بھی جا کے سن وہ اللہ کی مہدانی شک انہ نہیں چاہے سن تازیم کی بچے کی تکرو بخ اللہ لیڑے لیے پہ ہوں جشرک نہیں بنے بنے روح مانا اسے گھر میں تفصیل میں پڑھ کے ہکا پکا میں افسوس فتو اتنے بچے نیوجہ مشرق نہیں بنی یار کچھ کرنا ہی ایمان مار جج ل نا ہن کہنے لگے ہمارے خدا بڑا بنا جس طرح ان کا ہے اسی آیت کے تک یار دیکھو نسل میں بولتے ہیں امام لوگ تو لکھتے ہیں تو مشرق نہیں ہو بنا یار ایتھے خالی دھد لے گرتا کھا ساری سارے کا مطلب نہیں سنیا کا دھو گا نہیں ان شاء اللہ پیو جنیاں بالٹیاں وجہ کنا لاگ نے شرک نہیں ہوتا شرک نہیں ہتھی کولندر اقبال فرما ہاتھ ہے ارے بند ہاتھ ہے بندہ وہی ہے رہے کار خوشال بھی شاہ کر سب کچھ کہہ رہے ہے لیکن کیوں سک نہیں ہو رہا وہ سمجھتا ہے جی وہ نشانے ہاتھ چاہر ہوئے تو یہ محتاج نہیں یہ دا کا ہے مشرقاج وہ تبدیل آخر لوڑ ہے اللہ سونے نے فضل نہ جوڑے پاک کا سب کا ہر سنگنی برابر بھی اس ذات کو کسی نبی کی ضرورت نہیں کسی ولی کی ضرورت نہیں سید کی ضرورت نہیں آپ اگر کسی حکمت کے تحت ان کو وسائل بنا دے یہ اور بات ہے وہ حکمت کے تحت وسائل <tip> سمجھنا ایمان ہے اور زمین کے تحت وسائل سمجھنا فرمائی لفظہ بے کار کرے دو لفظ زیادہ اکثر اور سوال کا ساتھ لیتے گند کی حکمت کے تحت وسیلہ سمجھنا یہ ایمان ہے اور ضرورت کے تحت وسیلہ سمجھنا یہ تو اچھے بکرا خراب میرے اگے تو وہ بھی سنا ہل آ جائے گا کی طرح امام بخ خوش ہوئے وہ اس بکرے کلا دیں گے سبق سنانا شروع کر دیں گے ہر جس بکرے نے اک کیسے رکھا انہیں آخنا ہاں وہاں مجھے یاد ہو گیا گل مشہور ہو گئی بزے خوش امام باخ خوش تو امام بخش کا بکر بھی اتنے کھلوتا ہوگا وہ آ کے بچتی موضوع تیرا تمام ہوا بندے نہیںر نارا تحفیق نارا حکمت کے تحت نبی ولی فرشتے کو وسیلہ سمجھنا یہ ایمان ہے توفید ہے سمجھنے لگے تو ہے ضرورت کے تحت وسیلہ بنا یعنی کی مطلب کہ سمجھنا رب ضرورت ہے یہ سمجھنا کہ اللہ کی حکمت کے تحت یہ میرا وسیلہ بنا ہے یہ تو یہ آتے توسل یہ سمجھنا کہ یہ اس ذات کی ضرورت تھی تو ضرورت کے تحت اس نے وسیلہ بنایا ہے یہ شرک ہے کہ اس کو اشراک کہتے ہیں تبسر اور اشراک میں یہ باقی لکھنے والے جو لکھ رہی ہے بلکہ میں بھی دے دیا تفصیل پیدا ہو چاچی پڑیاں ہتھی والے سلام کی اولاد شکمی سے کی پتھر بنا لے کے سن کے آل دوے کو منڈا پہن کے نام رکھتے سن تمار یا جماعت تو آلے دلے گھومنڈا پہ وہ صرف صرف انہوں نے جان کما لوں یہ پول بھی آ گیا قول پاچ باقی سننی مدد مانگنا نہیں کا مچتا اگر حقیقت پر کسی کے قول آنے سے دین نہیں بدلتا دین ایک حقیقت ہے قول جن مرضی آتے رہے دین ایک حقیقت ہے جو میں سمجھا ہے ہزم نے جوڑے ہے سب کا اگر اس اس کو مد نظر رکھو گے ان شاء اللہ ہر جگہ جائے گا نہیں تاں کر کے مشرقی سمجھتے سن شفیب ڈاڈا سفارش ڈاڈا کیوں جدو ربر یہ لوڑ ہے تو مسلمان شفیع غالب نہیں شفیع غالب مسرکوں کا کیتا ہے شفیے مخلوب مقہ ہر طرح مجبور صرف اللہ کے دے اختیار مختار میرے خیال میں جو سمجھا چاہتا سر انسٹان دس تعلق صاحب ہے وہ سفی اور خوش نے محمد کی پرکاشن سات پرینٹنگ ہونا ہے سمندر ڈاکٹر سیدر صاحب کو چنی چلی اٹھاری اٹھاری وہ کہڑی ترین a